داری کے پال اللہ کو بہت محروم بہت ابھی پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داری کے پالوں سے جھیل دی اور عورتوں کو جھن کے پالوں سے سن ایسا پاک ہے وہ اللہ جس نے مرد کو داری کے بالوں سے جینت دی اور عورتوں کو سر کے بالوں سے اللہ کی یہ بات بہت پسند اللہ کے پرواز ہم نے جینت دی جینتر قرضے کاٹ کر واج پر جب ملک سروی کار تو مرتی کی بھی کیا رہے گا مرکزی سروی کار دی جائے تو بےچارے کیا لگے گا مجھے مجھے کے یہ بات اللہ تعالی کو بہت پسند اس لیے ابوری اکرمی پسند کے بعد بہت پسند, بہت پسند. بہت پسند. جن لوگوں کو یہ تہارت خاطر ہے آئینے نے تاری کے پال دیکھا کر اور دیکھ, دیکھ کر مقبول ہوا کر خوش ہوا کر خوش ہوا یا اللہ تے کیسی جینت کیسی جینت میں تو کبھی کبھی ڈھونڈتا نہیں ہوتے ہیں ایسے کر کے وہ تو دیکھے کرے آئین اللہ ارے یہ بات ہے کہ ملال کا فریشتے بھی رہا ہے سبحان اللہ خاک ہے کہ کتنے مردوں کو داڑی کے بالوں کو یا اللہ تیری تی جنت تیری تی جینت ارے سبحان ایسا مت ایسا کر کے تم کا بھی ارے واہ کیا کہنے کی بات اللہ نے جو رو دیا اللہ نے جو زینت دی آج کا اللہ کی نیوی پر راضی نہیں ہے کیوں پر راضی نہیں وہ کہتے جینت ہمیں تیری نیوی زینت پسند